نحمد السلیم وسلم علیہ رسول اما بعد قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے فصل ذکر دریا یعنی علم ان اگر تم نہیں جانتے تو یہ اللہ بار پتا رہو بھی ہے کہ جن لوگوں کو معلومات نہیں تو وہ ان سے رجوع کریں کہ جو معلومات رکھتے ہیں اور ہر چیز کے معلوم کرنے کے لیے سب جانتے ہیں کہ اس کا جو تعلق ہے اسی سے معلوم کرنا ہوتا ہے اسی سے دریافت بھی کیا جاتا ہے تو شریعت اور تین سمجھنے کے لیے شریر اور دینی مسائل سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے, ہے کہ انہیں اہل علم سے معلوم کیا جائے کہ جو شری اور دینی مسائل اور احکامات اور समझते کو سمجھتے نہیں جانتے ہمارے یہاں ایک یہ بڑی افسوسناک हाल है ہے کہ جب کوئی मतलब مسئلہ आता آتا ہے تو اس کے بارے میں پہلے تو یہ چاہیے کرتے جھجھک ہوتی ہے کہ پتا کریں یا نہ کریں معلوم کریں یا نہ کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ کہنے لگیں کہ جناب اتنی عمر ہو گئی اور ان کو یہ مسئلہ نہیں آتا تو یہ سوچ اور اس قسم کا خیال جو ہے ذہن سے بالکل نکالنا چاہیے دین کے سیکھنے کے لیے شریعت کے سیدھے کے لیے دینی مسائل اور شری مسائل سیکھنے کے لیے جاننے کے لیے کوئی عمر شریعت نے مقرر نہیں کیے بلکہ حکم یہ لیا ہے کہ اسلب المینل ماہ بھی اردا کے علم دولے سے لے کر اور قبر تک حاصل کرو یعنی اس کے لیے کوئی وقت اور ٹائم مقرر نہیں ہے کہ فلا وقت سے خلا وقت سیکھا جائے گا فلا وقت سے خلا وقت جو وہ معلوم کیا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے تو اس کو یہ افسوس نات صورت حال ہے دوسری جو ہے وہ صورت حال یہ ہے کہ اگر پوچھنے نکلے بھی تو جناب ہر دفوں ناقص سے تعلق کرتے چلے جاتے ہیں ان سے رجوع کرتے چلے جاتے ہیں ان سے معلوم کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب کسی نااہل سے کوئی بات پوچھی جائے گی تو وہ صحیح نہیں ہوگی تو ان کا نقصان ہوگا تو دین کے بارے میں سے یہ ہے یہ جان لینا چاہیے کہ جب وہ کاہل نہیں ہے تو اس سے اگر معلوم کیا جائے گا تو دینی نقصان تو ہوگا ہی ہوگا اور اس میں دنیاوی نقصانات سے بھی پہنچنے کا جو ہے وہ اندیشہ ہو سکتا ہے لہذا یہ ضروری ہے کہ دینی معاملات شرعی مسائل اور شرعی احکامات کے حل کے لیے اور ان کو معلومات کرنے کے لیے اہل علم سے وضو کیا جائے اور ان سے جو ہے اس بارے میں رہنمائی حاصل کی جائے تو صحیح رہنمائی حاصل ہوگی اسی سلسلے کی یہ کڑی ہم نے جو ہے وہ رمضان المبارک میں اس قسم کی نشست کا جو وہ اہتمام کیا ہے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اس قسم کی نشست میں اور اس قسم کی نفل میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوں اور مسائل کو سیکھیں جانیں جانے صرف یہ کہ خود جو جی ہے وہ سیکھیں خود ان پر عمل کریں بلکہ اپنے ارد اپنے عزیز و قاری اپنے دوست و احباب اپنے معاشرے میں بھی ان مسائل کی نشاندہی کرتے رہے اور یہ, یہ حکم بھی ہے آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ جس کمرے میں جاندار کی تصویر لگی ہو ایسے کمرے میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے تو یہ بات ایسی ہے کہ جس سے ہم انتہائی غصلت کا شکار ہیں ہم نے اپنے مکانات میں اور اپنے گھروں میں تصویریں لگائی ہوئی ہیں بلا ماشاء اللہ اور تصویر کے بوال سے اور اس کے گناہ اہین سے اور اس کی سخت سزا سے ہم بالکل بے خبر ہیں دیکھیے بخاری شریف کی حبیب حضور اکرم صلی اللہ صار علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب ترین آزاد تصویر بنانے اور بنوانے والوں کو ہوگا اور ایک حبیب شریف نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تصویر بنانے اور بنوانے والوں سے یہ کہا جائے گا کہ یہ جو تصویریں تم نے بنائی ہیں ان میں تم جان ڈالو ان کو زندہ کرو تو کون ہے کہ جو تصویروں میں جان ڈالیں کون یہ ہے جندہ کر سکتا ہے تو دیکھیں آپ کہ اس وقت تک عذاب ہوتا رہے گا یعنی سب عذاب کا وبال ہے تصویر بنانے اور بنوانے یہ تو بنوانے اور بنانے کی بات بات اور حدیث طریقے حوالے سے دیکھ اب آپ ذرا توجہ سے سنیں اور اس پر عمل کریں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس جگہ تقریر ہوتی اس جگہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تو یہ سب احکام جاندار تصویروں کے تو آپ خود جو ہے سمجھ لیں اور غور کر لیں کہ ہم نے اپنے گھروں میں جانداروں کی تصویریں لگا کر خود ہی اپنے گھروں پر رحمت کے فرشتوں کا داخلہ منع کیا ہے ہم نے ان کے درخن کے لیے رحمت کے فرشتوں کے داخل ہونے کے لیے دروازے بند کیے ہوئے ہیں تو ادار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 جاندار کی تصویر آویزہ کی ہوئی ان کو دیواروں پر سجایا ہوا ہے پہلی فرصت میں ان کو ہٹا دیا جائے اور پھر اس طرح کا عمل نہ کیا جائے تو جس جگہ جاندار کی تصویر لگی ہوگی وہاں یعنی بڑے اعزاز کے ساتھ اور بڑے جو ہے یعنی سجاوٹ کے طریقے تو ایسی جگہ نماز پڑھنے سے نماز مقرور تحریری ہوگی اور مقرور تحریری کا مطلب میں بادھا عرض کر چکا ہوں کہ ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا رہی دوسری تاویروں میں تصویروں کا ہونا جیسے اخبار لیتے ہیں یا رسائل پڑھتے ہیں یا کتابیں ہیں بعضوں میں تصویریں چھپی ہوتی ہیں تو ان کا حکم یہ نہیں ہے کیونکہ اخبار اس لیے نہیں خریدا جاتا ہے کہ اس میں تصویریں چھپی ہوئی خبریں معلوم کرنے کے لیے خبریں جاننے کے لیے اور آگاہی حاصل کرنے کے لیے اخبار خریدا جاتا ہے تو اس لیے اس کا یہ حکم نہیں ہوگا رہے وہ رسائل کہ جن میں تصاویر ہی تصاویر ہوتی ہیں اور ان کو خریدا ہی اسی مقصد کے ساتھ جاتا ہے کہ اس نے یہ تصویر ہوگی ایسا ایسا پوسٹ ہوگا اور ایسا سین ہوگا تو اس نقطہ نظر سے اگر خریدا گیا ہو ظاہرہ ظاہر اس کا بھی یہی حکم ہوگا تو اس طرح سے جو ہے وہ رسائل سے اعتراف کرنا چاہیے دوسرا سوال ہے کیا مرد و عورت ایک ہی سب میں نماز ادا کر سکتے ہیں مسجد و گھر دونوں کی وضاحت کرنا ہے تو صفوں کے بارے میں حبی شریف میں جو ترتیب بیان ہوئی ہے کہ کس طرح سے نمازوں کی صفیں مرتب کی جائیں گی تو اس کا حکم یہ ہے کہ ایمام کے پیچھے پہلے مردوں کی صفوں اور اس کے بعد جو ہے وہ عورتوں کی مردوں کے پیچھے جو ہے وہ عورتوں کی صف ہونا چاہیے مردوں کے ساتھ کوئی عورت سف میں قریب ہے اور وہ ایک امام کی اصطلاح میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں جو اس کے قریب ہوں گے تو ان کی نماز لیے نہیں ہوگی تو عورت کو صف میں سب سے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا مسجد میں تو عورتوں کا آنا ممنوع ہے نماز کے لیے اور جہاں تک سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہدے مبارک میں خواتین مسجد میں آ کر نماز ادا کرتی تھیں لوگ اس کی مصلحت کو اور اس کی حکمت کو نہیں سمجھتے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اسلامی تعلیمات اور شرعی احکامات سے مرد و زن سب کو روسران کرانا تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے اہد مبارک میں خود وہ براہرات حضور سے مسائل اور دینی تعلیمات حاصل کرنے کی غرض سے آ جاتی تھی اچھا پھر اس میں جو ہے یہ تمام پابندیاں تھی کہ مردوں کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوں گی پھر پردے کا پورا پورا اہتمام ہوگا اچھا اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ جب نماز ختم ہو جب سلام پھیرا جائے تو کوئی بھی جو ہے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے جب تک خواتین اس تک چلی نہ جائیں اس وقت تک پیچھے مڑ کر کوئی دیکھے گا نہیں اب آپ ذرا فرمائیے کہ کیا اس دور میں یہ چیز اور یہ پابندی ایسی ہے کہ جس پر ہر ایک عمل کر سکتا ہوں اچھا یہ تو ایک موٹی سی بات ہوگی میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بہت اور بھی مسائل ہیں ان کے بارے میں حل کرنا ہے اور ایک محدود وقت کے لیے یہ نشی ہے تو بہرحال موٹی موٹی بات میں حل کر رہا ہوں دوسری صورت اور دوسری چیز یہ ہے عورتوں کے مسجد میں اس دور میں ہمارے اکرام کی نمانیات کی وجوہات حضرت سیدہ عائشہ سے ذکر رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہے کہ اگر آج حضرت عائشہ نے یہ اس وقت بات فرمائی تھی اس دور میں یہ بات ہے بیان کی تھی کہ جو بہترین دور تھا حضور کا دور بہترین دور تھا سب سے بہتر زمانہ حضور کرنا پھر آپ کے صحابہ کا سب سے بہتر زمانہ تھا تو اس بہتر زمانے میں حضرت عائشہ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر آج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں ہوتے اور عورتوں میں جو برائیاں پیدا ہو گئی ہیں وہ اگر دیکھتے تو منع فرما دیتے کہ عورتیں مسجد میں نہ آئیں تو ذرا آپ اندازہ کیجیے کہ اس وقت کی آج سے چودہ سو سال سے زیادہ عرصے پہلے یہ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا اور آج جو صورتحال ہے وہ آپ سب جانتے ہیں آپ تمام نظرات کے سامنے ہیں تو اس صورتحال کے پیش نظر ہمارے فقائے اکرام نے مسجد میں عورتوں کے لیے آنا نماز کے لیے منع فرمایا اور اس کے علاوہ ایک حدیث اور معیار تر سلسلے میں حبی شریف میں ہے کہ عورت کی نماز اس کے ذہن سے اس کے برام دینے بہتر اور اس کی نماز برآمدے سے اس کے کمرے میں بہتر ہے یعنی جتنا فطر ہوگا اور جتنی جو ہے وہ پوشیدگی اور صطر کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی عورت کے حق میں وہ سب سے بہتر ہے اور آپ بیٹی کے گھر میں سب سے زیادہ جو ہے یعنی قطر ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ وہ گھر ہی اور یہ بات ہے کہ عورتوں کو اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب وہی ملے گا کہ جو زمان سے نماز پڑھنے تو یہ حکم ہے نماز جو ہے وہ مسجد میں عورتوں کے پڑھنے کے بارے میں تیسرا سوال ہے زہر کے فرائض میں اول دو رقص میں سورت ملانا بھول گیا تو کیا سرز سے واجب ہوا فرائض کی پہلی دو رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نسل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے تو یا تین آیتیں یا ایک ہی آیت اتنی بڑی ہو کہ جو تین پرانے سلیم پر کی سورت کی تین چھوٹی آیتوں کے برابر ایک ہی بڑی آیت پڑھ تو یہ واجب ہے اب اگر کوئی بھولے سے صورت ملانا بھول گیا سورج فاطر کے بعد سورج پڑھنا بھول گیا تو ایسی صورت میں یہ سلزے سے واجب ہو جائے گا تو اتحیات آخر میں یعنی جب دونوں یا تینوں یا چاروں وقت پڑھ چکے اور اطحیات جب پڑھ رہا ہو تو اتحیات پڑھنے کے بعد دائیں طرف ایک سلام پھیر کر دو سزلے کرتے تو اس طرح سے نماز میں یہ جو خامی اور یہ کمی ہو گئی تھی سرز سے دور ہو جائے گی لیکن شرط یہ کہ بھولے سے ہوا ہوا ہے جان بوجھ کرنا تھوڑا سورت ملانا ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر مسجد میں امام کے ابتدا میں عشا کے فرائض ادا کیے تو کیا فکر امام کے ابتدا ادا کرنا ضروری ہے نیز وکر دوسرے امام کے پیچھے ادا کیے جا سکتے ہیں رمضان المبارک میں فکر جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ مستحب ہے تو اگر عشا کے فرد امام کی اطلاع میں پڑھے تو وکر امام کی اطلاع میں پڑھنا مستحب ضروری نہیں واجب نہیں اور اگر کسی شرائط سے امامت کے حامل امام کی خزا یعنی دوسرے امام کی خزا میں کی نماز ادا کرنا چاہے تو دوسرے امام کی پیچھے بھی جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے اس میں کوئی حرط کی بات نہیں ہے اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ منفرد نے فضری نماز میں چہل سے پڑھا تو کیا طرز اس کا واضح ہوگا تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ وہ نماز کہ جن میں فرات فر کی جاتی ہے یعنی بلند آواز سے نہیں جاتی زہر کی جاتی ظہر اور اصر یہ دو نمازیں جن میں فراست سر کی جاتی ہے بلند بلندیں نہیں کی جاتی اور اسی طرح سے وہ نماز کہ جن میں کرات ذہرن کی جاتی ہے بلند آواز سے کی جاتی ہے مغرب ہے عشاء ہے اور فجر ہے تو ان نمازوں میں فیراعت سزم کرنا تھا بلند آواز سے نہیں کرنا تھا ان نے اگر بھولے سے بلند آواز سے تیراعت شروع کر دی تو مثلاً سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا تو اس میں قاعدہ یہ ہے اصول یہ ہے کہ اگر اتنا پڑھ لیا صدی نماز نے سیراعت اتنی بلند آواز سے پڑھ لی اور اتنی مقدار میں پڑھ لی کہ جس سے نماز جائز ہو جاتی یعنی تین آیتوں کے مزدار میں توڑ پاتے ہیں الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس آیت تک یا اس سے زائد آیتوں کو پڑھ لیا بلند آواز سے تو سلد صاحب بالغ ہو جائے گا اور پھر حکم یہ ہے کہ جہاں تک بلند آواز سے فیراعت پڑھ چکا ہے تو پھر اس کے بعد سے پھر آج کرنا شروع کر دیں یہ نہیں کہ مالک الدین یاطن ابدو عیادین تک پڑھ لیا تھا پڑھنا آہستہ تھا سید پڑھنا تھا بل نواز پڑھ لیا تھا تو یاد آنے پر پھر سورج فاقیہ یعنی شروع سے الحمدللہ رب العالمین عالمین سے نہیں پڑھا جائے گا بلکہ یا تن ابدو عیاتنستین یہیں سے یہ وہ آہستہ پڑھنا شروع کر دے اور آپس میں سدر صاحب کر دے اسی طرح سے مغرب عشاء اور فجر کی نمازوں میں امام میں بلند آواز تیر نہیں کی آہستہ پڑھنا شروع کر دیا تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ اگر تین آیتیں یہی ایسا ہے کہ جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے تیراک اتنا کرنا ضروری ہوتا ہے تو اگر سر رنگ کی تو سر واجب ہو جائے گا اور پھر اس کے حکم کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے بعد سے پھر وہ بلند آواز سے پڑھے اور آخر میں سز کر لے ایک اور اہم مسئلہ پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہیرۂ شرعی کیا ہے کیا ہر نیک کام کے لیے کر سکتے ہیں ہیرۂ شرعی جو ہے یہ ہمارے بقائے کرام نے ایسی صورت میں تجویز کیا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور چارے کام, کام نہ رہ جاتا اب زکوٰۃ ہے فطرہ صدقات واجب ہے یہ مد ایسی ہے کہ اس کو مسجد میں استعمال نہیں کر سکتے سید کو نہیں دے سکتے ہیں اور اسی طرح سے کوئی اور کام مثلاً مسجد, مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اس میں زکوٰۃ اور سب کے فکر کی رقم نہیں خرچ کر سکتے ہیں تو یہاں اگر زکوٰۃ خرچ کر دی جائے گی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط کیا ہے کہ کسی ایسے شخص کو کہ جو سید نہ ہو اور جو مالک نصاب نہ ہو مالک نصاب سے مراد یہ ہے اور مالک نصاب وہ شخص کہلاتا ہے کہ جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے باون تولہ چاندی کی رقم یا اتنا اتنی مالیت کا مال تجارت یا اتنی مالیت کا سونا چاندی نہ ہو تو وہ مستحق کے شخص ہے تو ایسے شخص کو زکوٰۃ کی رقم مالک بنا کر دے دی جائے تو زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ ادا ہوگی تو ہیرے شرعی کے لیے ہمارے وباہ کرام نے ایسے کام کامیابی نکال کر اور آپ کو سمجھانے کے لیے میں کروں کہ ہمارے دینی مدارس اب دینی مدارس کے جہاں طلباء قیام کرتے ہیں جن کے پڑھانے کے لیے مددسین کا انتظام کیا گیا ہے خود و نوٹس کے لیے بندوبست ہے علاج و معالجہ کا بندوبست ہے ان کی تعلیم کا پورا بندوبست ہے کتابیں کورس کی تمام جو ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں اور ان سے کسی قسم کی فیس وصول نہیں کی جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا خرچ اور ان تمام کاموں کے لیے اتنا فنڈ لوگ جو ہیں وہ زکاط کے علاوہ جو ہے وہ نہیں پیش کرتے ہیں تو اب اگر یہ یہ طریقہ اور ہیر شرجی کا یہ جواب ہمارے فقہا مستمت نہ کرتے تو دین کا یہ کام بالکل رک کر رہ جاتا تھا کیونکہ ایک عرصے دراز دین کی سرپرستی اور دین کی ترویج اور اشاعت اور دینی تعلیمات کے لیے سرکاری سطح پر کوئی ایسا بندوبست نہیں دنیاوی تعلیمات کے لیے تو بے تحاشا فنڈ رکھا جاتا ہے عوام سے ٹیکس کی صورت میں اور تعلیم کی صورت سے ٹیکس لگا کر جمع کیا جاتا ہے لیکن دین کے فروغ کے لیے اور دینی مدارس اور ان کے ان کے قیام کے لیے اور ان کے انتظام و انسان کے لیے ایسا کوئی بندوبست تو ہے نہیں تو اگر ہمارے بخار کرام یہ تجویز اور یہ طریقہ کار پیش نہ کرتے اور اس کا اتحال صورت میں تلاش نہ کرتے تو کب کا جو ہے وہ دین کا اشاعت کا سلسلہ جو ہے پورا تو ہمارے فوکہ نے یہ تجویز اس لیے رکھی تھی کہ کسی اور ذریعے سے وہ دینی کام پورا نہ کیا جا سکتا ہو اس کا انتظام نہ کیا جا سکتا ہو اور اس کے رک جانے سے اس کے مقوف ہو جانے سے دین کا عظیم نقصان ہوتا ہو. تو ایسی صورت کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے ہمارے تو یہ حل پیش کیا تھا تو اب آپ سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے کاموں کے لیے ذات شرعی شرعیلا جو ہے وہ کر کر تو اس طرح سے یہ دینی کام چلائے جاتے ہیں اور یہ پورے کیے جاتے ہیں لیکن آج انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے جو ہے جناب اس شرعی ہیلے سے اپنے سارے جو ہے وہ مقاصد اور اپنی ساری دنیاوی ضرورتیں پورا کرنا شروع کر دی ہیں. ہیلے شرعی کر کر کر جناب اسپتال قائم کیے جا رہے ہیں ہیلے شرعی کر کر کر جو جناب بسیں خریدی جا رہی ہیں جس میں مالدار اور غیر مالدار سب جو ہے جناب اس اس کو استعمال کر رہے ہیں سب جو ہے وہ یعنی مستفید ہو رہے ہیں یعنی اپنا پھر کر اور گھوم پھر کر آ, وہ, پی, وہ پیسہ خود جو ہے زکات نکالنے والوں جی کے لیے استعمال ہو رہا ہے شادی اگر کسی کرنی ہے تو وہ ہیرے شریک کیا جا رہے ہیں اور آ, یہ مجبوری بتائی جا رہی ہے کہ سب ان کے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو اور دیکھیں کہ کس طرح سے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا جانے جانے ہے بہراج جہاں جو ہے مختصر یہ عرض کروں کہ ہیرے شرح کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس کام کے لیے یہ یہ طریقۂ کار اختیار کیا جا رہا ہے یہ کام اور صورت سے ہو سکتا ہے کہ تو اس سے پورا کیا جائے گا ہم متعدد محلے کی جو متعدد ہوتی ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے مدر سے مکاتب قائم ہیں جن میں محلے کے بچے آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں لوگوں نے جناب اس کے لیے بھی جو ہے یہ جیلا سیٹ شروع کر دیا ہے جبکہ محلے کی سطح پر جو مساجد میں چھوٹے چھوٹے مکتب قائم ہیں جہاں صرف جو ہے محلے کے بچے ناظرہ تعلیم حاصل کرتے ہیں قرآن پاک کی تو اس کے اخراجات تو قربانی کے خالوں سے پورے کیے جا سکتے ہیں لوگوں سے کہہ کر چندہ بھی لیا جا سکتے ہیں لوگوں سے احتیاط بھی وصول کیے جا سکتے ہیں سو پچاس ہزار پانچ سو روپئے دینے میں کوئی جو ہے وہ خزانہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گا تو اس کے لیے یہ اہتمام کیا جا سکتا ہے اس صورت سے یہ ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں اور پھر یہ بھی جاننا چاہیے ہم لوگوں کو کہ صرف اور صرف ہمارے مال میں زکوٰۃ ہی جو ہے وہ مقرر نہیں کی گئی ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ لوگوں کے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ ہونا چاہیے حصہ ہے تو ہمیں جو ہے اس طرح غور کرنا چاہیے کہ ہم جہاں زکات ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قابل کیا ہے تو وہاں ہم ایسے کاموں کے لیے کوئی ضرورت مند محلے میں ہے اور وہ سید ہے تو اس کے لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے چلو نکات کا ہیرے شرع کر کر سید صاحب کے حوالے کر دیا جائے نہیں بلکہ یہ سوچنا چاہیے اور یہاں جو ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ ہے کہ جس کی نسبت حضور علیہ السلام سے ہے تو اس نسبت کا اور اس تعلق کا جو ہے وہ معاملہ دیکھتے ہوئے ہمیں خالص اپنے مال سے اس کی مدد کرنا چاہیے تو بیاہ شادی کے لیے ایسے حضرات کے لیے ان کو بھی جو ہے یہ سوچنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ تمام موازنات جو ہے پورے کیے جائیں کہ جو صاحبان اموال جو ہے وہ اپنے بچے اور بچیوں کی شادی کے لیے کرتے شادی کے ساتھ جو ہے اس لیے تقریب مناسب کی جا سکتی ہے اور اس طرح سے اپنے بچوں اور بچیوں کی ذمہ داریوں سے اس طرح سے عہدہ برا ہوا جا سکتا ہے اب اس کے لیے جو ہے جناب جو ہے وہ ہاتھ پھیلایا جائے اور لوگوں سے کہا جائے وہی جو ہے جناب حال اور شادی جو ہے وہ گارڈن اور شادی ہال جو وہ بک کرایا جائے اس میں یہ بے تحاشہ جو ہے وہ روپیہ خرچ کیا خرش کی جائے کیا ضرورت پڑی میں سمجھتا ہوں اگر اس طرح, اس طرح سے غور کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو بہت حد تک جو ہے وہ اس طرح کا شرح ہیرا کرے وہ کرانے کا معاملہ ہمیں پیش نہ آئے مسائل کو اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں باقی رہ گئے انشاءاللہ آئندہ نششت میں جو ہے وہ بقیہ مسائل کے بارے میں قرض کیا جائے گا آج کسی پر افتخار کیا جاتا ہے تو یہ ایک مشورہ آ جائے رمضان البارک میں خواتین کے لیے ترابی پڑھنا ضروری ہے تو بات یہ ہے کہ طرابی جو ہے وہ مرد اور عورت ہرے کے لیے جو ہے وہ سنت موقع ہے جس طرح مردوں کے لیے سنت موقعہ ہے اسی طرح سے خواتین کے لیے بھی سنت موقعہ ہیں تو وہ گھر میں جو ہے وہ ادا کریں اور اگر جماعت سے پڑھیں اپنے گھر میں تو ویسے تو عورتوں کی جماعت سے نماز پڑھنا جو ہے وہ مقروب ہے لیکن اگر جماعت سے پڑھ رہی ہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کا امام یعنی خواتین ہی میں سے کوئی خاتون با جماعت نماز پڑھائے تو وہ سب ہی کے درمیان کھڑی ہوگی جس طرح سے مردوں کا امام آگے خراب ہوتا ہے سب اس کے پیچھے ہوتی ہیں تو عورتوں کا امام جو ہے ان کی خاتون امام جو ہے وہ سب کے درمیان ہی کھڑے ہو کر جماعت سے نماز پڑھائی گی ترابی کی آگ رکھے یہ پڑھی جائیں گی پولیس آج ترابی کی آگ رکھے تو کوئی ہائی نہیں بیت رکتیں ہیں ترابی کی بیت رکتیں ہیں اور احادیث میں جو آٹھ رکتیں آئی ہیں یہ تو سرکاری دور میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم تحجد پڑھا کرتے تھے تحجد کی آرٹ رکتیں ہیں زیادہ سے زیادہ تو وہ تو آپ نے پورے سال پڑھی ہیں تو طرابی تو رمضان میں پڑھی جاتی ہیں ان کی آرٹ رکتیں نہیں ہیں بیت رکتیں ہیں اور حضرت سیدنہ علی رضی اللہ تعالیٰ بھی یہ ثابت ہے کہ آپ نے تراوی کی بیس رکتیں بیان فرمائیں تو بیس رکتیں پڑھی جائیں گی دہر البقیہ مسائل جو ہے وہ ان شاء اللہ آئندہ نشست میں ان کا حل ان کا حکام بیان کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عمل کے دو کینائت فرمائے